اس وقت پیش فرمائی تھی تو اس وقت تو علماء کا اس نظام کے بارے میں یہ نظریہ نہیں تھا جو آج آپ کا ہے اس حوالے سے شیخ صاحب آپ سامین کو کیا جواب دینا پسند کریں گے اس میں اصل مسئلہ اور جس چیز میں ہمارے تحفظات ہیں وہ الیکشن کے ذریعے حکومت کا قیام ہے اس پر ہمارے تحفظات موجود ہیں اور اس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے اور ایک گناہ کا کام ہے ایک حرام کام ہے کفر ہے یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے اس کی اپنی ایک تفصیل ہے یعنی ووٹ کے ذریعے کسی کا اقتدار تک پہنچنا اس میں ہمارے تحفظات ہیں پھر اس میں ایک بات کا خیال رہے کہ میری مراد موجودہ ووٹنگ کا نظام ہے اس کے علاوہ حاکم کے انتخاب میں جو امت کی رائے لی جاتی ہے تو وہ تو ایک لازمی چیز ہے ہم اس کے قائل ہیں لیکن یہاں میں اس ووٹنگ کی بات کر رہا ہوں جو کہ موجودہ جمہوری نظام میں رائج ہے اس میں جو اسلامی شریعت کو حاکمیت دینے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ بھی ووٹنگ کے ذریعے ہوتی ہے تو ہمارا اصل اختلاف اسی بارے میں ہے یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک بنیادی بات پیش کی اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ نے انیس سو میں قرآدہ نے مقاصد پیش کیا تھا تو اس کی کچھ تفصیل یوں ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ جو ہیں اور ان کے ساتھ جو دیگر حضرات تھے انہوں نے قراردال مقاصد میں صرف یہ چند جملے پیش نہیں کیے تھے جو کہ آج کے آئین کے شروع میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے لے دیے گئے ہیں بلکہ انہوں نے تو ایک ایسا مفصل مسودہ پیش کیا تھا کہ جس میں ایسی بنیادی باتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ ملک اسلامی بن جاتا اور غیر اسلامیت کا راستہ بالکل ہی بند ہو جاتا مگر اس کے مد مقابل غدار حکمران لیاقت علی خان وغیرہ نے اس میں سے صرف چند جملے لیے اور باقی ڈاکٹر تمیز الدین کے مسودے سے لیا گیا ڈاکٹر تمیز الدین ایک ملحد شخص تھا اس نے بھی ایک مسودہ تیار کیا تھا قرارداد مقاصد کا اکثر حصہ اسی ملحد کے مسودے سے لیا گیا ہے اور اسی مسودے پر آئین کی بنیاد رکھی گئی اور پھر یہ مشہور کر دیا گیا کہ قرارداد مقاصد کس نے پیش کی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اور ان کے ساتھیوں نے تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ان حضرات نے قراداد مقاصد کا مسودہ پیش کیا تھا لیکن یہاں دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ منظور بھی ہوا تھا یا نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اسے مسترد کر دیا گیا تھا اور اس میں سے صرف چند جملے لے کر باقی بے دین ڈاکٹر تمیز الدین کے مسودے سے لیا گیا یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحی اللہ نے اور ان جیسے دیگر حضرات نے باقاعدہ جنہ اور اس کی اس زمانے کے حکمرانوں کے سامنے یہ باتیں رکھی بھی تھیں جنہ کو ظفیر احمد عثمانی رحم اللہ نے بنگال میں اور اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ نے اس کے سامنے یہ بات کہی کہ ہم پاکستان کے جس مقصد کے لیے تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ اسلامی نظام تھا اور اب تک اسلامی نظام قائم نہیں کیا گیا اور پھر انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں جنا سے کہا کہ اس کے بعد ہم مصالحت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے بلکہ مقاصمت کا راستہ اختیار کریں گے تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ مقاصمت کا راستہ اختیار کرنے کا کیا مقصد تھا اگر ان حضرات کا نظریہ یہ تھا کہ بس یہ ایک اسلامی ملک ہو گیا یہ اسلامی نظام ہو گیا تو پھر یہ مقاصمت کا راستے اختیار کرنے کا کیا مطلب اور ان حضرات کا جناح کو دھمکی دینے کا کیا جواز بنتا تھا ان حضرات نے جنا کو اور اسی طرح دوسرے لیڈروں کو یہ دھمکی دی تھی کہ اس کے بعد اب ہم مقاصمت کا راستہ اختیار کریں گے تو یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اور ان حضرات کے نظریات میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے ان حضرات کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا لیکن جب انہیں اس دھوکے کا اندازہ ہوا تو انہوں نے اس بات سے برات کی اور بغاوت کا اعلان کیا تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے اور ہمارے نظریات ایک ہی تھے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے